یو مترمکمی نل میسان بین ادیم بشر کم بشر کملو مجن تجریح روحال ذلك هو الفوز جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور ان سے فرشتے کہیں گے آج تمہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے یہی درحقیقت عظیم کامیابی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی فضیلت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح ایمان اہل ایمان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں جنت تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ روز قیامت آپ دیکھیے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف آ جائے گا اور انہیں کشاں کشاں جنت تک پہنچا دے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قطادہ وغیرہ نے یہاں نور سے حقیقی اور حصی نور مراد لیا ہے اور کہا ہے کہ اس دن ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا کسی کا پہاڑ کے مانند کسی کا کھجور کے درخت کے مانند کسی کا آدمی کے قد کے برابر اور کسی کا اس سے بھی کم حتیٰ کہ بعض کا نور صرف اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہوگا اور زحاق مقاتل اور ابن جریر وغیرہ ہم کا خیال ہے کہ اس سے مراد مجازی اور مانوی نور ہے یعنی ایمان اور عمل صالح کا ثواب جو اہل جنت کے سامنے آ کر ان کی نجات کا سبب بنے گا اور ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال ہوگا اور فرشتے ہر جانب سے آ کر انہیں ان جنتوں کی خوشخبری دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان جنتوں میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اس کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے